شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام یا ایوہ المظمل رابط بالجن توحید کے بعد ترغیب الالقرآن ذکر رسول کے بعد ذکر خاتم الرسول پہلے رسول کا ذکر تھا اسی طرح قومل کو بھی نہ لما قام عبد اللہ کے ساتھ رکھتا ہے خلاصہ ترغیب لالقرآن تسلی خاتم الانبیاء لمبیا تخیفات برائے مقزبین ناس فرضیات تعجم اور فرائے ضمومنی یا المزمل میرے محترم اس ان آیات کا شان نظور یہ ہے کہ ایک دفعہ کہ مکے کے کافی اکٹھے ہوئے دار الدوا کے اندر وہ دار الدوا تھا کہ باپ العمرہ کی طرف تھا وہاں وہ مشورہ کرتے تھے ایک مشورہ تو بعد میں کیا تھا نا کہ حضور کو قتل کر دیں وغیرہ وغیرہ یہ پہلے کی بات ہے ابتدا وہی میں جب ابتدا حضرت وہی نازل ہوئی آپ نے تبلیغ شروع کی تو انہیں مشورہ کیا کہ محمد کو بدنام کریں کیا کریں تو بدنام کرنے کے لیے کون سا لقب ہونا چاہیے کسی نے کہا کاہن لقب ہو کیا ہو کاہ لیکن ہیں دوسروں نے کہا نہیں کاہ نہیں کاہن تو نہیں ہے اس کے جن کتابیں کسی نے کہا شاعر لقب ہو کابل نہیں شعر کوئی اس کے اندر نہیں ایک آدمی نے کہا جادوگر لقب دیا جیسا ہے تو دوسرے کہنے لگے یار جادوگر نہیں معلوم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جادو کے اندر یہ تو اثر ہے نا کہ آپس کے اندر جدائی پیدا کر دیتا ہے جادو ہوتا ہے سر یا نہیں جادو سر الاسر ہوتا ہے کسی پہ کیا جائے تو لڑائی پیدا ہوتی ہے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو ساحل اور جا دوں گا کہ ایسا کلام پڑھتا ہے جس میں کیا ہو جاتی ہے جدائی باپ کافر ہے بیٹا کیا ہو گیا پھیٹ رہ ایک بھائی کا پھر اے کیا ہو گیا مسلمان تو حضور کے لیے ساہر کا لاپ تجیز کیا میرے حضرت کو پتہ چلا آپ مغمون ہو گئے اور کپڑا لپیٹ کے آپ سو گئے چادر لپیٹ کے تو اللہ تعالیٰ سنوا یا مزمل کو ملنا ہے اے چادر اوڑھنے والے اٹھو سوو نہیں یہ پیار محبت سے آپ نے برمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہے پیار محبت جیسے ایک دفعہ حضرت علی ناراض ہو گئے بی بی فاطمہ کے ساتھ حضور گئے پوچھا بی بی فاطمہ سے کہ علی کہاں ہیں انہوں نے عرض کیا حضرت عرق ناراض ہو کے چلے گئے تو آپ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور بدن پہ کیا لگی ہوئی تھی مٹی لگی ہوئی تھی آپ نے بھرا کمب یا با شراغ اور, اور, اور مٹی کا باپ اٹھی رہا محبت کا کلمہ تھا نا یہ وہی ہے یا مزمل کتاب تانیس یہ محبت کا خطاب ہے کتاب تانیس اے کپڑا اوڑھنے والے کو مل ہے یہ حکم تحجد ہے اور ترغیب لال قرآن ہے حکم تحجد و ترغیب لال القرآن بھائی میں تحجد کیا تھا فرض تھا اور اختیار دیا گیا حضور کو چاہے سلسلہ رات تحجد پڑھو کتنی بھی تہائی رات چاہے آدھی رات تحجد پڑھو چاہے سلسلہ تحجد پڑھو دو سول رات کے تحجد ایک سو فمین پڑھو چار تاغرات کو وہی بات ہے حکم تحجد اور ترغیب القرآ کو مل رہا ہے قیام کرو رات کا مگر تھوڑا ہم کرو رات کا بغیر تھوڑا ہاں آرام کرو یہ آدھا اس کا یہ نسوحو کو بدل بناؤ اللہ سے کہ رات کا جو ہم قیام کریں کتنی کریں فرمایا نس پہ لائیں تو نسف لائن کا ہو گیا اور کلیل کے اندر باقی کتنا بچا کلیل بچ ہے نا کلیل اس لحاظ سے کہا گیا کہ ساری رات نیند کی جاتی ہے نا تو تھوڑی نیند کرتی ہے w -W -W w -W -W. دی اس کا مائنڈ کمب نصف پلائے معنی کیا بنے گا قیام کرو آج رات ابسم ہو یا نس سے کم کرو تو نس سے کم کیا ہوا تھوڑا اور یا نس سے کیا کر لو تو پڑھا دو کتنی ہو گیا جیسے برتن قرآن ترتیلا کیفیت کرا قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو تعجب میں قرآن پڑھو کس طرح آ ٹھائر ٹھائر کے پڑھو آ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا انا سلطی علیہ کا کالم شکیلا حکم تحجد کی علت میں یہ تہجد کا حکم ہم نے کیوں لگایا اس لیے کہ آپ ریاضت کریں آپ کا کریں ریاضت کریں اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنائیں اس لیے کہ آپ کے اوپر قول ثقیل آنے والا ہے کیا یہی قرآن پاک وہی نازل ہوتی رہے گی تو اپنے آپ کو عادی بنو مشقت کا انا صنوتی حکم تہج کی اللہ تن برے بے شک ہم ڈال رہے ہیں تیرے اوپر بات بھاری قرآن اناشیت انا اللہ اللہ تنبر کتنی جی دو دوسری لت ہے کہ رات کو اٹھنا جو ہے نا یہ نفس کے اوپر بھاری ہوتا ہے کوئی نفس چاہتا ہے کہ اٹھو یا سوتے رہو نفس تو اس کہتا ہے سوتے رہو آپ رات کو اٹھیں گے نفس کی خلاف ورزی کریں گے اور سونے کہا دیا آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو نفس کو کچھ کچلیں گے یا نہیں رگڑیں گے کچھ لیں گے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دن کو شور غل ہوتا ہے مزہ نہیں آتا رات کو اکیلے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو اکیلے ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے الفاظ بھی کا نکلتے ہیں آپ اچھے ہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا جا اب تو خلوت ہو گئی ہاں خلوت میں بڑا مزہ آتا ہے ان نہ ناشت اللہ بے شک اٹھنا رات کا یہ زیادہ سخت ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے لیے یہ وط کا نفس کو روندنا کچل و اک اور زیادہ درست ہوتا ہے اعتبار بولنے کے لیے تلفظ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تیسری اللہ تہج کیا ہے کہ دن کو ہوتے ہیں مشاغل کام کاج دنیاوی کام لوگوں سے ملنا آدمی رات کو کیا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے دن کار لو رات یار لو دن کام کے لیے رات یار کے لیے سمجھے جی ان لگن دہار سا منتویلا اس لیے کہ بے شک واسطے تیرے دن میں شول ہوتا ہے لمبا تو رات کو انتخاب کیا گیا تحجب کے لیے بض پر اس مروے کا اصول کامیابی نمبر صرف تحجب ایک صرف تہجب پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کیا کرو کیا کرو ذکر کرو اور ذکر کر نام رب اپنے کہا بتا تبدیلا اور کٹ جا ما سوا سے طرف کس کے اللہ کے کٹ جانے کٹ جا ما سوا سے طرف اللہ کے کٹ جانا بابا سب سے رشتہ تو بابا رب سے رشتہ جوڑ بھائی تم جو قرآن پڑھنے آئے بیٹھے ہو تمام سے کٹ کے نہیں آئے گھر بار چھوڑ رشتے داریں چھوڑ اپنے دکان چھوڑ تجارتیں چھوڑ سب سے کٹ کے کہاں جڑ گئے اللہ کے اس کو تبتل کہتے ہیں سمجھے اور کٹ جا معاشی واپ سے طرف اللہ چل جا رب المشرق مغرب وہ اللہ کون ہے رب ہے کا مغرب کا لا الہ الا اللہ توحید پتا خز وکیلا بس بنا تو اس کو کار صاف یہ سب جی اصول کامیابی بس برس مربے کہ مجھ تسلی رسول صلی اللہ علیہ فرمایا صبر کرو اوپر ان باتوں کو جو مشرق کہہ رہے ہیں اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھا خبر جمیل کس کو کہتے تھے جی, جی اللہ دی لا شکایت ماحل خل یہ ہے حاجر جمیل کہ لا انتقام ما حاجر جمیل کس کو کہتے ہیں کہ لا انتقامہ ما اس کے ساتھ بدلہ نہ لیا ہے انتقام نہ لیا ہے آپ کی ایک آدمی کے ساتھ یاری ہے وہ یاری ٹوٹ جاتی ہے تو انتقام لوگے یا حجر جمیل حاجر جوڑ انتقال برنی بلمکبین یہ ذاتر ہے اور فرمایا جو لوگ آپ کی مخافت کر رہے ہیں نا ان کو میرے حوالے کرو اللہ نے کہا اپنی مخالفین کو میرے حوالے کر دو میں ان سے صاف کتاب دوں گا اور چھوڑ دوں مجھ کو اور ان لوگوں کو جو جٹھلاتے ہیں صاحب عیش کے ہیں وہ محل ہوں اور مولا دون کو تھوڑی مدعا دے آپ صبر کریں انتظار کریں ان کو میرے حوالے کریں میں کیا کروں گا ان کے ساتھ انا لذینہ انقال ہوں ظہیمہ تخویف اخروی میں ان کو گرفتار کروں گا کیا مرکز ہے بے شک نزدیک ہمارے بھاری بیڑیاں بھی ہیں بھائی انقال کہتے ہیں یہ جو قیدی ہوتے ہیں نا جیل میں اور ان کے پاؤں میں لوہا ڈالتے ہیں نہیں وہ لوہا ڈالتے ہیں کیا ہوتی ہیں بیڑیاں ہوتی ہیں بے شک ہمارے ہم بھاری بھاریاں بھاری بیڑیاں ہیں اور دو ذاق ہے اور کھانا ہے زا غصہ پھنسنے والا گلے میں اور کون سا کھانا تھا یہ زکوم کا درخت اور کھانا ہے گلے میں پھنسنے والا اور عذاب کا دناب یہ ہم عذاب ان کو دیں گے کس وقت دیں گے یوم ترجلز ورجیبار وقت عذاب جس دن کانپے کی زمین اور پہاڑ زمین میں زلزلہ آئے گا پہاڑوں میں زلزلہ آئے گا اور پہاڑ پتہ کیا بن جائیں گے کہ ریت کے ٹیلے دیکھے آپ نے ریت کے ٹیلے تو نرم ہوتے ہیں نا اور ریت ایسے نیچے بہتی رہتی ہے تو پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے پھر اڑیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ پہلے ٹیلے رواں یعنی ریت کے ٹیلوں کی طرح رواں ہوں گی رواں کا وہ نا ریت جیسے گرتی رہتی ہے ایسے ٹیلے رواں انا اس بات بے شک بھیجا ہم نے طرف تمہارے رسول کو حضرت رسول عظیم الشاں شاہد علیکم اس کا مشہور معنی کیا ہے کہ تمہارے اوپر قیامت کے دن دکھا دیں گے ایک معنی لیکن میں جس کو ترجیح دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر حق بتانے والا شاہدن علیکم کا کیا مانا تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہے دنیا میں تبری کرنے والا حق بتانے والا جیسا کہ بھیجا ہم نے تب کے رسول کو پاسا فرعون رسول اناد فرعون بس بے فرمانی کی فرعون نے رسول کی بس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا ساخ کہ اس کا انجام ہے انعت کا بقی فتح تک پونا تخویف اخروی میں نے فرعون کو بھی پکڑا اور تمہیں بھی پکڑ سکتا ہوں ہم بھی نہیں بچ سکتے میری گرفت سے پس کیوں کر بچ سکتے ہو تم اگر کفر پہ قائم رہے عذاب یومن یوم سے پہلے عذاب مقدر ہے اور عذاب یومن کو کس کا مقول بناؤ گے بتائیے اون تک کون کا پس کیسے بچ سکو گے تم اس دن کے عذاب سے وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بنا دے گا بچوں کو بوڑھے جب جب جبلو بنا دے گا بچوں کو کیا بوڑھے تو بچوں کو بوڑھا بنا دینا یہ کنایہ ہے اشتداد سے کیسے اور سختی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا مت کے دن بچے کیا بن جائیں گے بوڑھے بن جائیں گے نا یہ کنایہ کیسے آئے اس کی شدت سے ایک آدمی مجھ کو ملا میں نے کہا یار تیری عمر تو میری عمر سے چھوٹی ہے بہت بوڑھا ہو گیا دان ٹوٹ گئے چل نہیں سکتا پورا وہ کہنے لگا میں مصائب کے اندر گرفتار رہا کس کے اندر مصیبتوں پریشانیوں کے اندر گرفتار رہا آپ دیکھو مصائب میں جو گرفتار تھا بوڑھا ہو گیا نہیں یہی ہے کہ نیا ہے اشتدا سے تو دن سخت ہوگا کر دے گا بچوں کو بوڑھا اسماؤ منفا آسمان پھٹنے والا ہوگا بیچ اس دن کے یہ وعدہ اللہ کا ہو کے رہے گا ان نہ حاضی تذکرہ تمبی ہے بے شک یہ تمام مضمون جو ہیں نصیحت کے مضمون ہیں جو شخص چاہے لے طرف اپنے رب کے کس کو راہ یہ تمبی ہے ان نہ ربا کا یا مو فرضیات پہلے کومل لال کومل لک... نیل کے اندر کیا تھا جی کوئی حکم تجھا حضور پہ بھی فرض تھا صاحبہ بھی تحجر فرض تھا مت مطلب کے بعد اب تحجد منسوخ ہو رہا ہے اب تحجد کیا ہو رہا ہے منسوخ ہو رہا ہے سمجھے جی ناس پر تحجید. کچھ عرصہ رہا فرض تحج منسوخ بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ بے شک کھڑے ہوتے ہیں قریب دو تیہم رات کے نصرات سلسرات یہ تین یا چار تھے یا نہیں اور تیرے ساتھ ایک گرہو بھی مومنین کا تیرے ساتھ کھڑا ہوتے تحجیب کے لیے اور اللہ اندازہ کرتا ہے پورا رات کا دن کا آلِمَا أَلَّن تُغْسُو نَسْقِئِ اللَّهِ تَنْبَرَيْن میں منسوخ کر رہا ہوں تحجد وہ کیوں منسوخ کر رہا ہوں اس کی پہلی علت تو یہ ہے کہ تم نبھا نہیں سکو گے بھائی تحجد فرد رہ جاتا ہمیشہ کے لیے ہم پڑھ سکتے نبھا سکتے اور رات کو یہ کون کیوں اٹھنا مشکل ہے جاری نس کی اللہ طول اللہ نے جانا یہ کہ ہرگز نہ نبھا سکو گے اس کو بس مہربان ہوا تم پہ پک کرو مات القرآن یہ امر لدب ہے امر اس سے استحبال اب تمہارے لیے مستحق ہے تعجب بس پڑھو جو آسان ہو قرآن سے عالم عن سید من کو مرضہ اللہ تمبر کتنی پہلی اللہ تو یہ کہ تم نبھا نہیں سکو گے اٹھنا مشکل دوسری اللہ یہ ہے کہ بعض آدمی بیمار ہوتے ہیں بعض آدمی مسافر ہوتے ہیں تو ان کے لیے تاجک پڑھنے گئے مشکل ہو جاتا ہے جان اللہ نے اس بات کو کیا ہوں گے تم میں سے بیمار اور دوسرے سفر کریں گے زمین کے اندر طلب کریں گے اللہ کا فضل تجارت وغیرہ اور دوسرے وہ ہوں گے جو لڑیں گے اللہ کے راہ کے اندر تو لہذا فکر وہ ماتم سرمن ہو پاس پڑھو جو آسان ہو اس سے مستعب ہے باقی مسلام آگے فرمایا تہجد منسوخ ہے لیکن یہ احکام باقی ہیں اگلے احکام کیا ہیں باقی ہے نماز معاف ہے یہ آگے فرمایا دیا فرائض مومنی فرائض مومنی اور اصول کامیابی قائم رکھو نماز کو ایک دو زکوٰۃ کو نمبر دو قرض و اللہ کو قرض اچھا نمبر تین وہ معاف و کردے وہ تام اس کے علاوہ جو ہی مقدم کرو گے اپنے لیے خیر کو کوئی لے کے پاؤ گے اس کو نزدیک اللہ کے بہتر واضم اجرا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا بس تخر اللہ اصول کامیابی نمبر کتنی جی چار تین تو آ تھے نا معافی مانگتے رہو اللہ سے بے شک اللہ پور میں بھائی ایک ترکیب سمجھ لیجئے کہ تاج دہ ہو تو ہوا کے بعد کیا ہے وہ خیران منسوب ہے نا تو ہوا ضمیر فصل لکھ لو خیران تو لکھو ثانی تاج دوں گا کس کا, کا مغول ثانی آ پاؤ گے تم اس کو بہتر ہو اس کا مغول ثانی ہے ایسے نہ کہنا کہ ہوا مبتدا اور خیران خطر